اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اللذی یزجی لکم الفلک فی البحر لطبتہو من فضلہ انہو کان بکم رحیما یہ ایسا ہے پانچویں عقلی دلیل ہے دعوی توحید کے اس بات کے لیے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو عبادت و پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں رب تمہارا وہ ہے یوس جی جو ہانکتا ہے چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو پھر باہرے دریاؤں میں لے تب تگو من فضلے تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل یہاں فضل سے مراد تجارت ہے جی. کشتیوں کے ذریعے ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ اور ادھر کا سامان ادھر لے آؤ تو یہ کشتیوں کو سمندروں میں اس طرح چلانا کہ لہریں اس کو کچھ نہ کہیں یہ ہم نے کیا ہے بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے ویزا مسک مزرو یہ شکویج اور اس کا تعلق کو دلیل اکلی کے ساتھ ہے اسی پانچویں اقلی دلیل کے ساتھ اور جب پہنچتی ہے تمہیں ازرو کوئی سختی کوئی مصیبت فل باہر دریا میں یعنی کشتی گرداب میں آ جاتی ہے لہریں ہوائیں موافق ہو جاتی ہیں ذلہ من تدعون ن اللہ یا ہو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے گم ہو جاتے ہیں یعنی تم انہیں نہیں پکارتے ہو انہیں نہیں بلاتے ہو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہو جیسے سورت ان کی آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ نے ذکر کیا یہ مشرقین مکہ کا رویہ ذکر ہو رہا ہے سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی تو جن کو وہ پکارا کرتے تھے مشکل کشاہ حاجت رواز سمجھتے تھے کسی کو وہ نہیں پکارتے دعو اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاکم کم البرے پھر جب اللہ نے تمہیں بچا لیا یا تمہیں بچا کے لایا اللبرے خشکی کی طرف آ رز ان التوحید تم نے اعراض کیا منہ مو موڑا یعنی توحید سے جس کو سورت ان میں کہا فلما نجاہم اللبرے ازاحم یوشرے کون خشکی پہ آ کے وہ غیر اللہ کو پکارنے لگے اور ان سے منسوب کرنے لگے بکان ال انسان و اور انسان ہے ہی نہ مصیبت میں ہمیں بلاتا ہے پھر مصیبت ٹل جاتی ہے تو اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے افا امنتم یہ تخویف ہے جی اور اس کا تعلق شکوے سے ہے جی تخویف متعلق بشکوا افا امنتم تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یخ سیفا بکم کم جانے بل برے کہ وہ تمہیں دھسا دے خشکی کے کنارے یہاں آ کے تم شرک کر رہے ہو تو یہیں اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور سیلا علی کم ہا سے بن سے بن پتھر برسانے والی آندھی یا بھیجے تم پر ہا سے تیز و تند ہوا سملا تاج دو لکم وکیلا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں وکیلاً کوئی کام بنانے والا کوئی کام نہ آئے جن کے متعلق تمہارے گمان ہے کہ یہ چھڑا کے لے جاتے ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں ہم ام امن تم یہ جو خشکی پہ آ کے پھر شرک کرتے ہو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو قوم فی ہے تارتن اخرا کہ اللہ تمہیں دوبارہ لے جائے فی ہے فل دریا میں تارتن اخرا دوسری مرتبہ فیورسل علیہ کم کا پھر بھیجے تم پر تیز ہوا کا من منر ایسی سخت آندھی جو کشتیوں کو توڑ دے فیوغورے پھر وہ تمہیں غرق کر دے بما کفر تم تمہارے کفر کی وجہ سے یا تمہاری ناشکری کی وجہ سے سم لاتاجد لکم علینا بھی تبی پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے علینا یعنی الغر کی ہی ہمارے اس غرق کرنے پر تم اپنے لیے نہ پاؤ تبیان کوئی پیچھا کرنے والا تبی شاہ عبد قادر صاحب نے میں کیا دعوی کرنے والا شاہ ولی اللہ صاحب نے مانا کیا مواخذہ کنندہ مواخذہ کرنے والا ہم سے کون پوچھ سکتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم یہ ترغیب ہے جی ترغیب الالتوحید اللہ اپنی نعمت یاد دلا کے لوگوں کو رغبت دیتے ہیں توحید کی طرف ولکت کرمنا بنی آدم ہم نے عزت دی ہے اولاد آدم کو وہ حمل نہ ہوں فل اور ہم نے انہیں سوار کرایا ہے فل برے خشکی میں ولبہ اور دریاؤں میں یعنی مختلف سواریوں پر خشکی میں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں گدے ہیں آج کل کاریں ہیں بسیں ہیں ٹرک ہیں ریل گاڑیاں ہیں ول باہر کشتیاں ہیں بڑے بڑے جہاز ہیں یہ مراد ہے جی کچھ علماء نے حملنام نام فلبرے ولبیر سے مراد لیا خشکی اور سمندر میں اقتدار عطا کیا پاکیزہ روزی دی تمہیں ورزک من ہو بات اور ہم نے روزی دی ان کو ستھری چیزوں کی یعنی اس کے بے شمار وسائل بنا دیے روزی کے وہ فضل نا کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور ہم نے فضیلت دی ان کو اوپر بہت ساری اپنی مخلوق کے ممن خلک نا کا مانا میں نے کر دیا اپنی مخلوق اور ہم نے ان کو فضیلت دی اپنی بہت ساری مخلوق پر تفضیلن فضیلت دینا تو اتنے انعامات جو ہم نے تم پر کیے تو پھر بھی ناشکری کرتے ہو اور شرک کی طرف جاتے ہو یوم ندو کلّا نا سمب امام ہم تخویف اخرویہ ہے اور بشارت بھی ہے پہلے بشارت ہے پھر تخویف اخرویہ ہے جی جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو اپنے امام کے ساتھ با بمینا ما ما امامہم یہ اس امت کا نبی ہے جی کہ اے فلان نبی, اے فلان نبی کی امت اے فلان نبی کی امت اے فلان نبی کی امت یا مومن لوگ انبیاء کے ساتھ اور مشرقین اپنے پیشواؤں کے ساتھ یہ مراد ہے جی اور ایک کال ہے نام آمال یوم ندو کلو اللہ ااسم بے امام ہم اے بے کتاب آمال نام آمال کے ساتھ کیونکہ آگے اس کا ذکر ہے نا جی فمن اوت یا کتاب یمی نے یہ <تصفح> معنی سب سے زیادہ مناسب ہے کہ آیت کا آنے والا حصہ اس کی تائید کر رہا ہے یہ <تصفح> کسی نے مراد نہیں لیا جو اہل تشیعوں کے نظریہ امامت ہے اور ان کے بارہ امام ہیں تو ان کے ساتھ بلایا جائے گا تو پھر وہ بارہ اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا امام تو ایک کون ہے تو نام اعمال مراد ہے فمن اوت یا کتاب ہو جس کو گئی جس کو دیا گیا اس کا امال نامہ دائیں ہاتھ میں فا کا یکراؤن کتاب ہوں وہ لوگ خوشی خوشی پڑھیں گے کتاب اپنے اعمال نامے کو ولازلم فتیلن اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے برابر یہ بشارت ہو گئی جن کو دائیں ہاتھ میں امال نامہ دیا جائے اس کے بعد تخویف ہے جن کو امال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ منکان افی حاضی آما اور جو کوئی رہا اس دنیا میں اندھا مسئلہ توحید سے اللہ کی فرما برداریوں سے جو کوئی رہا اس دنیا میں اندھا فاؤ وا فل آخرات آما وہ ہوگا آخرت میں بھی اندھا منزل نجات سے یا جنت کہہ لو جنت کی راہ سے اندھا کر دیں گے وہ ازلو سبیلا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا یعنی اندھے سے بھی زیادہ گوم کردہ راہ یا ازل و سبیلا ب نسبت دنیا کے یعنی دنیا میں تو امید تھی کہ سیدھا راستہ کبھی نصیب ہو جائے آخرت میں یہ بھی امید کو نہیں ہوگی وہ ان کا دو لفتے نو کا آیت موئز ہے جی چوتھی اسے تمام احباب غور سے سنے جتنے حضرات پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے بہت جگہوں پہ لوگ اس دورہ تفسیر کو سن رہے ہیں اسپین میں اٹلی میں بہت جگہوں پہ بلکہ ایک دوست نے کل بتایا کہ میرے دوست ہیں اسپین میں وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے تو میں نے انہیں کہا کہ یار لاک ڈاؤن ہے گھر میں فارغ ہو تو یہ وقت ہے دور تفسیر کا ذرا سن لیا کرو پڑھو تو وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے کہ ہماری تو آنکھیں کھل گئیں ہم نے سمجھا تھا بھائی ہے ہی عشق مستفیٰ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے بھئی قرآن تو توحید کا ذکر کرتا ہے جگہ جگہ اللہ کی توحید کو ذکر کرتا ہے قرآن تو جو علماء ہیں طلبا ہیں خطیب ہیں کہیں درس دیتے ہیں وہ حضرات اس آیت کو غور سے سنے جی خاص کر کے علماء خطیب اس کا تعلق اصل دعوے سے ہے جی انقاد اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کادا بمنا ہما اور ان مشرقین نے پکا ارادہ کر لیا تھا ل نونا کا کہ آپ کو پھیر دیں برگشتہ کر دیں ہٹا دیں ہٹا دیں ان نزی اس مسئلے سے اوح نا الیک کا جو ہم نے آپ کی طرف وئی کیا ہے اس سے آپ کو ہٹا دیں کیا کریں لے تفتاریا علینا گئیرا تاکہ آپ افترا کریں کہ آپ جھوٹ باندھیں ہم پر غیرہو اس وہی کے علاوہ وائزلت خزو کا خلیلا اور اس وقت وہ تجھے بنا لیتے اپنا دوست اگر آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیتے اس وہی سے آپ ہٹاتے ہمارے متعلق آپ افترا کرتے تو یہ لوگ مار میں نرم ہو جاتے آپ کو دوست بنا لیتے لے تفتر یا الینا رہو کیا ہے جی کہ آپ ہم پر افترا کریں مشرقین یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کا تصرف بیان کریں علم کو بیان کرے قدرت کو بیان کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں یخلقو ہو جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے وہ کھجور کی گٹھڑی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں بس اتنی مہربانی کر بھئی یہ منفی لہجہ کوئی اچھا نہیں مثبت لہجہ جا ہونا چاہیے اللہ عالم الغیب ہے اللہ متصرف ہے یہ ہے جی لے تفتاریا علینا غیرا اس وئی کو چھوڑ دیں اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں اور آپ ہم پر افترا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ آپ کو ماریں گے بھی نہیں فتوے بھی نہیں لگائیں گے پھر تجھے گلے سے لگائیں گے اور تیری تقریریں بھی سنیں گے ہمارے مبلغ آزم صاحب کہتے ہیں لوگ میری تقریریں بہت سنتے ہیں بڑی بڑا مجمع ہوتا ہے جی بڑے لوگ سنتے ہیں میری تقریریں اسی لیے سنتے ہیں نا کہ تم نے لے تفتاری علینا غیرہ تم نے منفی لہجا نہیں اپنانا ہوتا تم نے اللہ بیان کرنا ہے لا نہیں کرنا تمہارا کلمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے یا لے تفتار یا علینا غیرہو کا یہ مطلب ہے سب دین اچھے ہیں ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے یہ لے تفتار یا علینا جتھے کوئی لگا یا لگا رہنے دو سب ٹھیک ہے تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی سب دین اچھے ہیں یہ کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کیوں سب دین اچھے نہیں ہیں دین وہی اچھا ہے جس کو اللہ اچھا کہہ رہا ہے تو جب آپ کہیں گے کہ جتھے کوئی لگا ہو یا لگا رہنے دو سب دین اچھے ہیں تو یہ اللہ پر آپ نے افترا کیا جھوٹ بولا آگے ذرا سنیں جی جسم کانپ جاتا ہے خدا کی قسم میں جب اسے پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ولولا ان سبت نا کا میرے پیارے پیغمبر اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لکد کی تتر کن و علیم تو قریب تھا کہ تُو مائل ہو جاتا ان کی طرف کچھ کلیلن شی کلیلن ترکن تمیلو اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تُو ان کی طرف مائل ہو جاتا کچھ تھوڑا سا پھر ہم کیا کرتے یہ تو تجھے کچھ نہ کہتے یہ تجھے دوست بھی بناتے ازل ازکنا کا زیفل تو ہم تجھے مزہ چکھاتے دنیا کی زندگی میں دگنے عذاب کا وزی فل اور مرنے کے بعد بھی دگنا سما تاجد اللہ کا علی نا <نَسِيرًا> پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا بھی بڑی سخت وعید ہے جی بدن کانپ جاتا ہے جی کہا کس کو جا رہا ہے اپنے محبوب کو جس سے پیارا بندہی ہی اللہ کو اور کوئی نہیں جس سے عظیم شخصیت بھی اور کوئی نہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر اتنی مار کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے مختلف اعضا کا قرآن میں تذکرہ کرتا ہے چہروں کا ہاتھ کا پاؤں کا انگلیوں کا دل کا سینے کا ہونٹوں کا کتنا پیار ہے اللہ کو لیکن مسئلہ توحید میں اگر تھوڑی سی نرمی اختیار کی آپ نے اور اس وئی کو آپ نے چھوڑ دیا جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کے آپ نے ہم پر افطرا کیا ہم دنیا کی زندگی میں آپ کو دگنا عذاب دیں گے اور موت کے بعد بھی دگنا دیں گے یہ <سؤال> سمجھایا یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے اور سمجھایا امت کے علماء کو جا رہا ہے کہ تم کون ہو تم کس باغ کی مولی ہو تو جو لوگ حق کو چھپاتے پردے ڈالتے کہ سب خوش رہیں سب راضی رہیں کوئی ہم پر تنقید نہ کرے وہ اس آیت پہ غور کریں جی ان انقاد اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا قادو ہم اور ان مشرقین نے ارادہ کر لیا تھا لستا فو کا کہ تجھے پھسلا دیں دوسرا معنی کریں تجھے پریشان کر دیں منل الارض زمین سے یعنی سرزمین مکہ لوکھ رجو کا تاکہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں انہوں نے پکا ارادہ کر لیا موجے میرائی دیکھنے کے بعد بجائے ماننے کے آپ کو مکے سے نکالنے کے منصوبے بنانے لگے وائز اللہ یل اور اس وقت نہیں ٹھہریں گے خلاف کا تیرے پیچھے اللہ کلیلن مگر تھوڑے دن تجھے مکے سے نکالیں گے تو پھر یہ مکے میں بسیں گے نہیں یہ بھی پھر تھوڑے دن وہاں رہیں گے سنت من قد ارسلنا یہی ہمارا دستور رہا ہے سنت دستور یہی ہمارا دستور رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ہم نے بھیجا تھا تجھ سے پہلے اپنے رسولوں کو تو پہلی قوموں میں ہمارا یہی دستور رہا ہے کہ جب نبی کو نکالا تو وہ بھی چین سے پھر زندگی نہ بسر کر سکے ولا تاجد ال سنت نہ تحویلا اور تھی پائے گا ہمارے دستور میں تحویلن کوئی تبدیلی ہمارا دستور پکا دستور ہے مسلا تلدلو کی شمس امر مسلے ہے جی حضرت صاحب کہتے ہیں علاج لے دف عل علاج لے دف آپ کو پریشان کر رہے ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں مشورے ہوتے ہیں مکے سے نکال دو قتل کر دو قید کر دو تو میرے پیغمبر اس پریشانی کا علاج کیا ہے آ کے مسلاتا نماز کو قائم رکھ یہ علاج ہے پریشانیوں کا لے دلو کی شمس سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لو بادلو کی شمس سورج کے ڈھلنے کے, کے, کے بعد سے لے کے علاغسا کے لیل رات کے اندھیرے تک چار نمازیں آ گئی جی زور اثر مغرب عشاء وہ قرآن الفاجر اور لازم پکڑ قرآن پڑھنا فجر میں صبح کی نماز آ گئی جی ان نہ قرآن الفجر کا نہ مشہور فجر کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا یعنی رات اور دن کے فرشتے دونوں اس وقت میں جمع ہو جاتے ہیں رات والے جانے کے لیے دن والے آنے کے لیے یہ مطلب ہے حاضر کیا ہوا یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ من لائی اور رات کے کچھ حصے میں فتحجد بھی اٹھیے جاگیے نافلت تن اے زیادہ تل لک یہ زیادہ ہے صرف تیرے لیے باقی امت کے لیے نہیں وہ جاگے اچھی بات ہے نہ جاگے کوئی گنا نہیں لیکن آپ جاگیے اسا آئی اب آسا کا قریب ہے کہ تیرا رب تجھے اٹھائے گا مقام محمود پر قیامت کے دن یہ مقام شفاعت ہے جی اسی مقام محمود پر اللہ نے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرنا ہے جی وہ کو رب ادخلنی مد خالہ سد میرے پیغمبر جب آپ مکے سے نکلیں ہجرت کے لیے اور مدینے میں داخل ہونا ہے تو یہ دعا مانگیے اے میرے رب داخل کر مجھے مدینے میں داخل کرنا سچا اور نکال مجھے مکے سے نکالنا سچا وجالی من لدن کا اور بنا میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطانن غلبہ نصیرن جس کو تیری مدد حاصل ہو بنا میرے لیے اپنی طرف سے سلطان غلبہ یا دوسرا میں نہ کر لو طاقت نصیرن مددگار وکول جا الحق وزا غلباتل بشارت ہے جی غلبہ پانے کی بشارت ہے جی اور کہہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں بتوں کو گرا رہے تھے تو یہی ایت پڑھ رہے تھے یال حق وضاح کل ان ال باطل اکانا ظہو کا ون ان ضلع و بشارت لل زجر للکفار اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جو نری شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے حق کا ظہور اور کفر کا باطل ہونا وہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن اتارتے ہیں جو نری شفا ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے ولا یزید الزالمین اللہ خسارا اور نہیں زیادہ ہوتا ظالموں میں سوائے نقصان کے یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور کفار ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے یعنی ایک آیت اتری انہوں نے انکار کیا دوسری اتری اس کا انکار کیا تیسری اتری اس کا انکار کیا تو ان کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے ایک کفر دوسرا کفر تیسرا کفر چوتھا کفر ویزا انعام نہ الل انسان ہے علت ہے ولا یزید الزالمین اللہ خسارہ کی زجر ہے زجر اور علت ہے ولا یزید الزالمین اللہ خسارہ کی اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر کوئی نعمت اتا کرتے ہیں مو آ راجا ہے وہ نہ اور پہلا پہلو تہی کرتا ہے نہ پھیر لیتا ہے پھیر لیتا ہے بےجانبی ہی اپنا پہلو نعمتوں میں ہم یاد نہیں رہتے بیٹے مل گئے دولت مل گئی خوشحالیاں ہو گئیں کون ہمیں یاد کرے ویزا مساؤ شرو اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف کان یوسن ہو جاتا ہے نا امید اپنے معبودوں سے پھر ہماری طرف آتا ہے ان سے نا امید ہو جاتا ہے مگر ان کی پکار نہیں چھوڑتا کل کل میرے پیغمبر کہہ کلن ایل مومن وال مشرک سب کے سب مومنوں یا کافروں یا عمل عمل کرتا ہے اللہ شاہ کیلاتی ہی اپنے اپنے ڈھنگ پر اپنے اپنے طریقے پر مومن اپنے طریقے پر مشرق اپنے طریقے پر ہر کوئی عمل کر رہا ہے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے فرب کم عالم تمہارا رب بہتر جانتا ہے بے من ہوا آدا سبیلا کون زیادہ ہدایت پہ ہے روے رستے کے ورنہ تو ہر بندہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھ رہا ہے وہ یہ سالون روح شکوہ کس بات موز ہے میراج موج ہے ان دونوں موزوں کے دیکھنے کے بعد بھلا یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں بتاؤ جی رو کیا ہوتی ہے یہ شکوہ ہے پوچھتے ہیں تجھ سے یعنی رو کے بارے میں یعنی روح کیا ہے کلر رو او من امر ربی من امر ربی اے من علم ربی کہہ روح ہے میرے رب کے حکم سے یعنی میرے رب کے علم سے یعنی اس کی حقیقت رب کے علم میں ہے کوئی نہیں جانتا نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی جانتا ہے مدارک نے مینا کیا جی خازن نے بھی یہی میں کیا جی من امر ربی من علم ربی کرتبی نے بھی یہی میں کیا من المرزی لا یا الا اللہ کرتبی یہ ذرا ذہن میں رکھیں گے آیت کو آگے جا کے تھوڑی سی بات کروں گا وماؤتی تم منل علم إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا تمہارے پاس اتنا تھوڑا علم ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہو وَلَا ان شے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں جی اور اگر ہم چاہیں ل نز ہبن بلزی کا تو ہم لے جائیں بلزی اس قرآن کو اوہ نا کا جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اگر ہم چاہیں نا تو ہم یہ ساری وئی واپس لے لیں سملا تاجد اللہ کا بھی علینا وکیلا پھر میرے پیغمبر تو نہ پائے اس کے لیے علینا ہمارے مقابلے میں وکیلن کوئی ذمہ دار اور کوئی کام بنانے والا ہم چاہیں تو یہ ساری وہی چھین لیں یہ روح کا پوچھتے ہیں تو اسے تو کہہ کہ روح میرے رب کا امر ہے اس کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا اگر اللہ روح کی حقیقت بتا دے تو اس میں کون سی بات تھی وہ جو پوچھتے تھے روح کیا ہے تو بتا دیتے بے روح یہ ہے یا مشرقین فرمیشی موضے مانگتے تھے یہ یہ موئزے پیش کر تو نبی پاک کے دل میں آتا کہ اللہ یہ موئزے دکھا دے رفڑ ہی ختم ہوے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اللہ نے اس پر اپنے نبی کو یہ بات کہہ دی کہ یہ قرآن کم ہے اس سے بڑا معجزہ کیا ہے یہ آپ نے بنایا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم یہ ساری وئی واپس لے لیں پھر آپ اپنے لیے کوئی ذمہ دار نہ پائیں اللہ رحمتم ربک اللہ استثنا منقطے لا لاکن کیا میں کریں گے لا لا نشا لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے رحمت ہم ربے کو یہ ہمارا نہ چاہنا تیرے رب کی رحمت ہے یوں میں نہ کریں گے جی کرتبی نے مانا کیا جی. لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے کہ یہ وہی واپس لے لیں یہ ہمارا نہ چاہنا تیرے رب کی کیا ہے رحمت ہے ان فضل کانا علی کا کبیرا اللہ نے ذرا سخت جملے کہ نا نہ پیچھے اگر ہم چاہیں تو ہم ساری وہی واپس لے لیں پھر آپ ہمارے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائیں تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ان فضلہ کانا علی کا کبیرا میرے پیارے بے شک فضل اس کا اللہ کا تجھ پر بڑا ہے اللہ نے تجھ پر بڑا فضل کیا ہوا ہے اولاد آدم کا سردار بنایا خاتم الانبیاء بنایا امام الانبیاء ٹھہرایا شرف میں عطا کیا لواول الحمد کا حامل بنایا حوض کوسر کا ساکی بنایا مقام محمود کا شفیع بنایا تو آپ پر ہمارے بڑے فضل ہیں کل لائنی تماتل ان سو جن کیا قرآن موئزہ کافی نہیں ہے یہ کہتے ہیں فلاں موئزہ دکھا روح کی حقیقت بتا یہ تو اتنا بے مثال معیزہ ہے کہ جنوں انسان مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے میرے پیغمبر کہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پہ کہ لے آئے اس قرآن جیسی کتاب لا یاتو نہ بس وہ نہیں لا سکتے اس جیسی کتاب و لوکان اب باز لے بازیرا اگرچہ ہو جائے ایک ان کا دوسرے کے لیے ظہیراً مددگار ایک دوسرے کی مدد بھی کرے نا سارے مل کر بھی ٹل لگائیں قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ولا کسر رفنا الناس اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں منکلے مسل ہر قسم کی مثالیں منکلے مسل عجیب عجیب دلائل ہر قسم کی حکمت کی باتیں منکلے مسل توحید اس میں رسالت اس میں قیامت اس میں نبوت اس میں ترغیب اس میں ترہیب اس میں تخویف اس میں بشارت اس میں عوامر اس میں نوائی اس میں حشر و نشر اس میں مثالیں اس میں واقعات اس میں قصص اس میں ہر چیز تو بیان کرتی ہے فعاب اکثر اللہ سے اللہ کفورا بس اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے نہ کے اکثر لوگ نہ شکاری رہے <موسیقی> یہ سالو نہ کہان روح کولر من امرے ربی اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا جی اگر ہم چاہیں نا تو یہ قرآن ہم آپ سے واپس لے لیں یہ تھوڑا موز ہے یہ موجہ تھوڑا ہے کہ یہ سوال کرتے پھرتے جن انسان اکٹھے ہو جائیں تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں ان آیتوں کو اگر سامنے رکھ لیں تو پھر رو سے مراد اگر وہی لے لیں یہ روح مراد نہ لیں جو جسم میں ہے وہ پوچھتے تھے یہ وہی کیا ہے تُو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پر وہی اترتی ہے تو وہ کہتے تھے وہی کیا ہے تو میرے پیغمبر جواب دے وہی میرے رب کا کیا ہے حکم ہے یہ مانا جو میں نے کیا اس کا کوئی حوالہ تو نہیں یہ صرف قرآن کا سیاک سباق یعنی جو بعد والی آتے ہیں ان کو دیکھ کے ذہن میں آیا بھائی روس سے مراد وہی ہے تبھی تو آگے اس کا ذکر کیا بلزی او ہائی نا لی کا کل تمات لن سو جن اس کو تب ذکر کیا کہ اس روس سے مراد بھی قرآن ہے جو نبی پاک پر اتر رہا تھا قرآن اور پھر سورت نال میں اور سورت آ... حامیم مومن میں اور سم او ہائی نا کا ہم من امرنا وہ کون سورت ہے جی سم او ہائی نا کا ہم من امرنا وہاں تو دونوں چیزیں آ گئی روح ہم من سورت نہیں روح ہم امرنا وہاں نہیں یہ تو کوئی حوامیم میں میں سم او ہائی نہ الی کا روح ہم من امرے نہ تو یہاں بھی کیا یس سالو نا کانے روح کلر رو او من امرے یہ جو بات میں نے اب کہی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے آپ تسلیم کریں آپ مانے کہ آم مفسرین اور روح سے مراد وہی روح لیتے ہیں جو جسم کے اندر ہے کہ وہ اس کی حقیقت پوچھ رہے تھے لیکن میں نے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ارو سے مراد وئی لی سورت ناہل میں بھی وہی وی پر روح کا اطلاق ہوا حامی مومن میں بھی ہوا اور یہ جو تیسری آیت میں نے پڑھی کہ ہم نے آپ کی طرف رو وئی کی ہے او ہی نائی کا روح ہم من امرنا یہاں تو بڑا واضح لفظ ہے من امرنا اور یہاں بھی کیا کہا رو من امرے ربی وکالو لنو من الکا شکوی ہم نے حق بات سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی مگر یہ زدی لوگ ایسے ہیں بجائے ماننے کے یہ, یہ موزے مانگتے پھرتے ہیں ہیلے تراشتے پھرتے ہیں بکالو اور وہ کہنے لگے ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے حتی تفجر لنا من منلرز یمبون یہاں تک کہ تو بہا نکالے زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے تفجر یہاں تک کہ جاری کر دے ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ مکے میں صرف آبے زمزم کا ایک چشمہ ہے تُو ایک اور چشمہ جاری کر او تکو نہ لک جن دوسرا نمبر یا ہو جائے تیر لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا فتو فجیرل انہارا کلا پھر جاری کر دکھا نہریں اس ان باغوں کے بیچ میں تفجیرن بہتی ہوئی وہ جو تیرا باغ ہو نا کھجوروں کا انگوروں کا اس میں نیرے بھی بہتی ہوں دو او کے تھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تیسری چیز کر یا گرا دے آسمان کو کمازامتا جس طرح تیرا گمان تھا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا تو گرا دے آسمان کو علینا ہم پر کے ٹکڑے ٹکڑے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا اوتا بلا یا لے اللہ کو اور فرشتوں کو کبھی لن سامنے رو برو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا او یکون اللہ کا من زخرف یا ہو جائے تیرے لیے ایک گھر من زخرفن سونے کا اور اگر یہ بھی نہیں اوتر فی سما یا تو چڑھ جائے آسمان میں و لنوں میں نہ لے کا اور ہم نہیں مانیں گے صرف تیرے چڑھنے پر اس پر بھی نہیں مانیں گے ہتہ تو نزل کتابا یہاں تک کہ تو اتار کے لائے ہم پر ایک کتاب اور کتاب بھی ایسی نکرو جس کو ہم خود پڑھیں ہمیں پڑھانے کی ضرورت بھی نہ ہو ہم خود سمجھیں یہ کام کر پھر مانیں گے یہ شکوہ ہے کل جواب شکوا سبحان ربی میرا رب پاک ہے کس سے اج سے آجز نہیں ہے یہ کام کر سکتا ہے مگر مرضی ہے اس کی اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا یا مانا کرو سبحان ربی جن کاموں کا تم مطالبہ کر رہے ہو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ شریکوں سے پاک میرے اختیار میں نہیں ہے حلقن تو میں نہیں ہوں اللہ بشر رسولا مگر بشر ہوں رسول آیت نمبر ہاں بن بنی اسرائیل آیت نمبر تیران میں اسے نوٹ کریں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی جی اتنے واضح لفظوں میں ہلکم تو اللہ بشرن نہیں ہوں مگر میں بشر ہوں اور جو مطالبے تم کر رہے ہو یہ بشری طاقت سے مابرا ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں تو انسان ہوں نہیں ہوں میں مگر بشر رسول یہ جو نور کی بات ہے اس نور سے مراد نور ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے اور صفت کیا ہے نور ہے نور ہدایت کیا گمراہی کے اندھیروں میں نبی پاک کی سیرت جو ہے وہ روشنی پھیلاتی ہے بامام نان ناس یہ بھی شکویج اچھا تو بشر ہے بشر تو رسول نہیں ہو سکتا رسول تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا مشرقین یہ کہنے لگے مشر رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا نوری ہوتا بشر ہے انسان ہے تسول ہے اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا مزہ ہی آ گیا وہ مامام سا اور نہیں روکا لوگوں کو یو مینو ان مستری بناؤ اور مانا کرو ایمان لانے سے ان مستری بڑا آسان مانا میں نے کر دیا اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اس جاؤ جب آئی ان کے پاس ہدایت نبی آ گیا کسی چیز نے نہیں روکا ایمان لانے سے اللہ ان مگر اس چیز نے روکا کالو کہنے لگے ابا اللہ بشر رسولا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے؟ یہ چیز مانے ہو گئی وہ کہتے تھے جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا چونکہ تو بشر ہے لہذا تو رسول نہیں یہ چیز رکاوٹ بن گئی ایمان لانے پر جواب سنو جی ذرا قل جواب شکوا لوکا نفل ارض ملائے کا اگر ہوتے زمین میں فرشتے کیا جواب دیا اللہ نے اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشونا چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان سے بعض لوگوں نے مطمئنین کا معنی کیا مقیمین اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے لنزل علیہ من سمائے ملک کر رسولا تو ہم بھی ان پر اتارتے آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بلا کے دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا دیتے چونکہ دنیا میں انسان اور بشر بستے ہیں اس لیے ہم نے رسول بھی کس کو بنایا بشر کو بنایا کل کفا باللہ شہیدن اگر بشری رسول ہے اور آپ بشر ہیں تو آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے میرے پیغمبر کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ اللہ کی گواہی ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انکانا بے بادی خبیرا بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا ہے وہ میں یہ دل اور جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے فہول محتد وہ ہے ہدایت پانے والا میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے میں اللہ کا رسول ہوں منوانا میرا کام نہیں ہے وہ میں اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے پس تو نہیں پائے گا ان کے لیے اولیاء من دونی کوئی دوست اللہ کے سوا جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے یعنی منیب و میں یعنی انادی زدی ان کو اللہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی کار ساز دوست نہیں ہوگا وہ ناشروم تخویف ہے جی اور ہم ان کو اٹھائیں گے اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن علاوہ ان کے چہروں کے بل یعنی اونتے منہ امین اندے بکمن گونگے سمن بہرے نہ راحت کی بات سن سکیں گے نہ راحت کی بات کہہ سکیں گے نہ کسی راحت کو دیکھ سکیں گے ما واہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کلما خبت جب بھی وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی خبت جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی زد ناؤم ہم, ہم بڑھا دیں گے سعیرا اس کی آنچ کو ہم اسے بھڑکا دیں گے ذالک کا یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے یہ سزا ہے ان کی اس وجہ سے کافرو بھی آئی آتنا انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیتوں کا ہمارے آکام کا وقالو اور انہیں یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ وہ کہتے تھے ایزا کنہ ایزامن و رفاتا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں و رفاتن اور ریزہ ریزہ آئنا لمبوسو نلکن جدید تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئے بن کر واجوا کے آنی ہے پھر ان جسموں نے اکٹھا ہونا ہے اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا جی یہ دلیل ہے سبوت قیامت کیجیے انہیں قیامت کے روز اٹھنے پر تعجب ہے اولم یہ کیا یہ نہیں دیکھتے رویت علمی مراد ہے میں نہ کرو کیا وہ نہیں سوچتے یا اولم یا کیا وہ نہیں جانتے بے شک جس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو کا ان وہ اللہ قادر ہے اللہ یخ لو کا کہ پیدا کرے ان جیسے وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان جیسے پیدا زمینوں آسمان کو پیدا کر لیا اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں زمین ہیں آسمان ہیں سورج چاند ستارے انسان کا بنانا مشکل ہے وجال اجلن اور اللہ نے بنایا ان کے لیے اجلن ایک مدت اجلن دوبارہ اٹھنے کی مدت قیامت لاری بفی جس میں کوئی شک نہیں فابس ظالم نہ اللہ کفورا بس انکار کیا ظالموں نے سوائے ناشکری کے قل لو انتم تمل کو خزائے نہ رحمت ربی چھٹی اکلی دلیل ہے جی چھٹی اکلی دلیل لو انتم میرے پیغمبر کہ اگر تم ہوتے نا مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے یہ تم سے مراد کون ہے جی جن انسان فرشتے سب مراد ہے جی اے انسانوں جنوں ملائکہ اگر تم مالک ہوتے نا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے ازن لام سک تم اس وقت تم روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے ان خزانوں کو روکتے اور زیادہ بارش نہ برساؤ کدائی پانی نہ ختم ہو جائے اتنی روزی نہ نازل کرو کدائی روزی نہ ختم ہو جائے تم مالک ہوتے نا میری رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم روک لیتے ان خزانوں کو بند کر لیتے خرچ ہونے کے ڈر سے وہ کانل انسان اور انسان ہے ہی دل کا تنگ کتورن بخل جوس ولاقد آ تینا کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز تفسیر کی یہ کیا اللہ نے شروع کر دیا جی پیچھے کیا ذکر ہے اس کو ذکر کرتے اللہ کہتے ہیں ہم نے موسا کو نو نشانیاں دی تھی بھیا موسا کا ذکر کیسے آ مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ پانچویں آیت موئز ہے موزاد کا ذکر ہو رہا ہے نا تو یہ پانچویں آیت موجزہ ہے اب مربوط ہو گئی جی اور نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہے کس بات میں وہ جو ہم نے پڑا کہ یہ تجھے مکے سے نکالنا چاہتے ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے سرزمین مکہ سے نکالیں اس کے بعد یہ بھی وہان نہیں رہیں گے تو نبی پاک کو اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام آئے تو پھر حضرت موسا نکلے تو ہم نے پھر کو پھر رہنے دیا والد آ تئی اور ہم نے دی موسا کو تسا نو آیا تم نشانیاں کھلی کھلی نو نشانیاں موزے ہم نے سورت آراف میں پڑھا جی سورت آراف میں ہے نا سورت آراف میں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی کون سا موجہ تھا جی ایک لاٹھی والا ایک ہاتھ کا سفید ہو جانا طوفان مکڑی جو مینڈک خون سمندر کا راستہ دینا یہ نو نشان اور ہم نے دی موسا کو نو نشانیاں کھلی کھلی پس پوچھ بنی اسرائیل سے جب آئے تھے ان کے پاس موسا تو یہ نشانیاں نہیں لائے تھے فقال لہو فرعون تو کہا تھا موسا کو فرعون نے انی لازنوں کا یا موسا میں تو سمجھتا ہوں تجھے اے موسا مسحور جادو کیا ہوا یعنی تجھ پر جادو کیا گیا ہے کیوں جی فرعون یہی سمجھتا تھا کہ حضرت موسا پہ جادو ہو گیا ہے یا فرعون یہ سمجھتا تھا کہ موسا خود جادوگر ہے ہر جگہ پہ یہی ذکر ہے اچھا کہ تو جادو سیکھتا رہا ہے تو مشہور بمانا اسم فائل ہوگا جی اسم وفول بمانا فائل یہی لفظ نبی پاک کے لیے بھی استعمال ہوا جی کہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مشہور ہے تو وہاں بھی مشہور سائر کے مہینے میں اور اگر مسور اپنے معنی میں ہے نا تو پھر یہ مجنون کے مینے میں ہو تو وہ کہتا تو تو جادوگر ہے کالا حضرت موسا نے کہا لقد علمتا المتا اچھی طرح جانتا ہے یعنی دل میں دل میں پھر کو کہا توں اچھی طرح جانتا ہے ما انزلہ اولائے نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمان و زمین کے رب نے اتارا ہے بسائر بصیرت افروز نشانیاں تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ موز ہے اللہ نے اتارا ہے بھائی نیلا ازنوں کا یا فراؤن اور میں تو سمجھتا ہوں تجھے اے فراون مضبور ہال کن یہاں بھی فائل کے مہینے میں ہلاک ہونے والا شاہ وللہ اللہ نے میں کیا ہلاک شدہ اور اگر یہ مضبورن کا میں نے کرو تو ہلاک کر دیا جائے گا یوں میں نہ کر لیں گے فاراد یس تفظہ ہوں بس اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل کو پریشان کر دیں وہی معنی جو نبی پاک کے لیے لفظ استعمال ہوا جی بس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو پریشان کر دیں من الارض زمین سے زمین ارض مسلک نہ تو ہم نے فرعون کو غرق کر دیا وہ ممباؤ اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے جمی سب کو غرق کر دیا وہ کل اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو اس کو نل ارضا تم رہو بسو زمین میں الارض ارض شام مراد ہے یہ واپس مصر نہیں گئے سمندر پار کیا پھر واپس نہیں گئے آگے چلے گئے ارض شام فیضا جا پھر جب آ جائے گا وعدہ آخرت کا یعنی قیامت جینا بے کم لفیفن ہم لائیں گے تمہیں لفیفن سمیٹ کر تو نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہو گئی اگر آپ کو بھی مکے سے نکالا جائے گا تو یہ پیچھے چین سے بیٹھیں گے نہیں جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بسایا تھا کامیابیاں دی تھی آپ کو بھی کامیابی دیں گے وبل حق کے انزل متعلق ہے اصل دعوے توحید کے ساتھ جی. ہم بالکل آخری ایتوں پہ آ گئے ختم ہونے والا ہے ہمارا جتنا حصہ میں نے پڑھانا تھا تو کوئی آباب آب اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے لیکن سنجیدہ سوال کسی متعلق کوئی ان کے ذہن میں ہے تو وہ بے شک لکھیں اور یہ جو ہمارے بچے ہیں لکھ رہے ہیں یہ بھی ذرا صاف کر کے لکھیں الگ الگ, الگ ورقوں میں کنجوسی نہ کریں ایک ورق پہ سارا نہیں لکھنا ہوتا ذرا صاف صاف لکھیں الگ الگ کر کے لکھیں وبل حق کے انزل ہو حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے وبل حق کے اور حق کو لے کر یہ اترا ہے حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق لے کے یہ اترا ہے وہ مار سلنا کا اللہ مبشرن نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا آپ کا کام منوانا نہیں ہے آپ کا کام بیان کرنا ہے وہ قرآن فرق نہ ہو اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا اکٹھا نہیں اتارا تئیس سالوں میں اتارا اور قرآن کو ہم نے جدا کر کے اتارا لے تک تاکہ آپ پڑھیں اس قرآن کو لوگوں پر الامک سن ٹھہر ٹھہر کے الگ الگ احکام نازل کیے تاکہ عمل کرنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے و نزل اور ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو آہستہ آہستہ کل آمِنُوا بِهِ اولا تو منو ان لذیل او تل علم من کبلی دلیل نکلی ازول مائے ایل کتاب مفہوم کیا ہے تم مانو یا نہ مانو ایل کتاب مومن اس کو مان چکے ہیں میرے پیغمبر کہے تم ایمان لے آؤ اس قرآن کے ساتھ یا ایمان نہ لاؤ کیا فرق پڑتا ہے ان لذینہ اوت العلم من قبلی بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا من قبلی ہی اس قرآن سے پہلے اہل کتاب علماء اچھے علماء اذا اللہ علیہ جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے وہ نجاشی کے دربار میں قرآن پڑھا گیا حضرت یافر تیار نے پڑا سورت مریم تو جتنے علماء عیسائیوں کے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے کسی سین ان کی آنکھوں میں آنسو تھے رو رہے تھے ازایت اللہ علیہ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑا گیا یخر رونا لل وہ گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں یخرون ال ازکان تاثیر اول بدنی بدن پہ قرآن نے اثر کیا تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑے وہ اور کہنے لگے سبحان رب پاک ہے ہمارا رب ان کا نواد رب نالمفولا ہے ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہتا تاثیر سانی لسانی دوسری تاثیر قرآن کی کیا ہے اس نے زبان پہ اثر کیا کیا کہنے لگے سبحان ربنا و یخرون ازکان یبکون اور گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل یبکون روتے ہوئے تاثیر سالس اینی آنکھوں پہ اثر کیا رونے لگے بزی دون خوشوہن اور بڑھ گیا ان کا ان کے لیے بڑھ گئی ان کے لیے آجزی تاثیر رابے قلبی دل پہ اثر کی آج آئی تو تم مانو یا نہ مانو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا جو ایل کتاب کے علماء ہیں وہ اس قرآن کو صرف مان نہیں چکے روتے ہیں تھوڑیوں کے بعد سجدے میں گرتے ہیں کولد اللہ خلاصہ سورج اور دعو سورج ساری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ آخری ایتوں میں میرے پیغمبر کہہ پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کے ایام اما تدو اس کی جزا معذوف ہوگی فاہوا ہسان ان تدو حسن اور فلاح ال اسماول یہ جزا کے قائم مقام ہوگا جی اور علت بھی ہوگی جی علت بھی علت کیسے ہوگی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اد اللہ کی علت بھی بنے گی کہہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو جس نام سے بھی پکارو اما جس نام سے بھی پکارو تو یہ بہتر ہے کیوں فلاح السما الحسن اس لیے کہ اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے اسما سے مراد صفات ہو گئی نا نام سے یہاں سے کون سے نام مراد ہیں اسبی العلیم القدیر القادر الملک المالک الخبیر الحکیم البصیر اسی کی صفتے ہیں تو پھر پکار اسی کی ہونی چاہیے جو سمی ہو پکار اسی کی ہونی چاہیے جو العلیم ہو پکار اسی کی ہونی چاہیے جو البصیر ہو پکار اسی کی ہونی چاہیے جو المالک ہو القادر ہو تو یہ علت بن گئی تھی ولا تجہر ب طریقہ پکار ولا تجہر بے اپنی آواز کو بلند نہ کر بے اپنی نماز میں ولا تخافت بے اور آواز کو زیادہ پست بھی نہ رکھ وقت تگے بائی نزالے سبیلا بلند اور پست کے درمیان راستہ تلاش کر ڈھونڈ بہت اونچی آواز بھی نہ ہو بہت پست بھی نہ ہو نماز میں درمیانی آواز بے صلاتک بے دعائک دونوں مانے نماز میں قرات کس طرح کرنی ہے یہ بھی مفہوم ہے اور سلاد سے مراد دعا کرتبی نے لکھا اور آیت کا سیاق و سباق بھی یہی بتا رہا ہے کولد اللہ کولح حمد اس کے درمیان راستہ اختیار کر ول حمد لہ <لِلَّه> یہ اد اللہ کی علت ہے اد اللہ عبید الرحمن اس کی یہ دلیل ہے جی علت ہے کیوں اللہ کو پکار ہو اللہ ہی کی پکار کیوں ہونی چاہیے اس کی یہ دلیل ہے میرے پیغمبر کہہ تمام صفات کار سازی اللہ ہی کے لیے اور عام مفسرین کیا میں نے کریں گے تمام سفتیں تمام خوبیاں اور کمال اللہ ہی کے لیے ہیں چونکہ ساری سفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس لیے پکار بھی اسی کی ہونی چاہیے اللہ لم یتخذ والا جس اللہ نے نئی بنائی اولاد یعنی نائب جو اس سے بات منوا لے جبری سفارش کرے ولم یق الہو شریک ان فل ملک نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی سانجی فلم ملک کے سلطنت میں فل ملک اختیار میں کوئی سانجی نہیں ہے ولم یقن لہو ولیم منزلے اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار من زلے آجزی سے نہ توانی سے بس سبب آجز ہو جانے کے کسی کا محتاج نہیں ہے یہ میں نے کہ کسی جگہ پہ وہ آ کے آجز ہو جائے نہ ہو جائے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کوئی میری مدد کرے نہیں ہے اس کے لیے کوئی مددگار من زلے آج سے سے ناتوانی سے وہ ہو تکبیرا اور بڑھائی بیان کر اس کی تقبیرن خوب بڑھائی یا بڑھائی بیان کر اس کی بڑا جان کے کہ وہ سب سے بڑا ہے اس کی بڑھائی بیان کر اللہ اکبر علم میں تصرف میں قدرت میں ملک میں حوصلے میں عطا کرنے میں مغفرت میں بخشنے میں ہر صفت میں وہ سب سے بڑا ہے اسی کی بڑھائی بیان کر اللہ قرآن دیا صورتوں کے بچ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ اللہ کو کہا اللہ قرآن دیاں صورتوں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریں رہوی رہی مکیندہ توحید تھی یہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ سن رہے ہیں دورہ تفسیر باجوڑ میں سن رہے ہیں بلوچستان میں سن رہے ہیں پنجابی ان کے سروں سے گزر گئی ہوگی اللہ قرآن دیا صورتان دے وچ جو کچھ بھی بیان کریں رہوی مکیندہ توحید تیئی اس کو اردو میں کیسے بیان کریں گے اللہ قرآن کی صورتوں میں جو مضمون بھی بیان کرتے رہیں جب صورت کو اللہ ختم کرتے ہیں تو ختم مسئلہ توحید پر آ کے کرتے صورت بنی اسرائیل کو کتنی نکھری ہوئی اور واضح توحید پہ ختم کی ذرا دیکھو تو صحیح یار ولم یقن لہو شریک ان فل ملک اختیار ملک سلطنت اس کی سلطنت اور اختیار میں کوئی سانجی نہیں یہ کہنا بھائی بری امام کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے فلاں لجپال ہیں فلاں غریب نواز ہیں اور فلاں دستگیر ہیں اور فلاں پیر صاحب دستگیر ہیں اور غوث سے ہیں اللہ کہتے ہیں میری میری ملک میں میرے اختیار میں کوئی بھی شریک نہیں لم یتخذ تخذ میں نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا میری کوئی اولاد نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے مجبور ہو جاؤں اور میں کسی جگہ پہ آجد نہیں آتا کہ کوئی بندہ میری مدد کرے اور آخر میں آ کے نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کب ہو رہو بڑھائی بیان کر اس اللہ کی اسے بڑا جان کے سبحان رب کربل یسفون وسلام ان عالمرسلین و الحمد للہ رب العالمین ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں اور بڑے ناکارہ اور نالیک سے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہماری قسمت میں کیا کہ حالات کی خرابی کے باوجود ملکی حالات کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح ہر جگہ بندش تھی مدرسے بند مسجدیں بند ذہن میں آیا آن لائن کا اور اللہ نے ہم سے یہ کام لیا اور سب سے پہلے پاکستان میں دورہ تفسیر القرآن آن لائن ہم نے اعلان کیا تھا ہماری دیکھا دیکھی پھر ہماری جماعت کے اور احباب علماء انہوں نے بھی آن لائن قرآن پڑھایا انشاءاللہ اللہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اس لیے کہ ابتدا ہم نے کی تھی اس کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی وہ جو کہتے ہیں کہ شر کے پہلو سے اللہ خیر کا پہلو نکالتا ہے بظاہر ایک چیز شر نظر آتی ہے لیکن اللہ اس میں سے خیر کا پہلو نکال دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اللہ نے خیر کا پہلو نکالا ہے کہ پہلے ہمارے سامنے ڈیڑھ سو سوا سو طالب علم ہوتے تھے اور ہم انہیں پڑھاتے تھے آن لائن پہ سینکڑوں اور ہزاروں بندوں نے اسے پڑھا مستقل پڑھنے والے تو چلو سینکڑوں میں ہوں گے لیکن کئی لوگ آدھ گھنٹے کے لیے سن لیا پون گھنٹے کے لیے سن لیا کسی نے گھنٹے کے لیے سن لیا اس طرح تو ہزاروں لوگ ہیں امریکہ میں لندن میں اٹلی میں پیرس میں یونان میں روس میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں سعودیہ میں عرب کنٹری میں یہ کمنٹ آتے رہتے ہیں ان لوگوں کے تو کہاں کہاں تک ہماری آواز اللہ نے پہنچا دی کئی لوگوں کے لیے یقیناً یہ دورہ تفصیر ہدایت کا سبب بھی بنا ہوگا ہدایت کا باعث بھی بنا ہوگا تو یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہم نے کوئی خدمت نہیں کی ہے یہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم سے یہ خدمت لی ہے یہ اس کی مہربانی ہے اس کا شکر ہے ہمارے ذہن میں اس نے ڈالا اور ہم نے تقریباً پچاس دن قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کی تفسیر ہم نے بیان کی اللہ اسے قبول فرما لیں اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر عطا فرما دیں اجر عطا فرما جن جن احباب نے اپنی اپنی جگہوں پہ سنا کئی میری مائیں میری بہنیں بیٹیاں خواتین نے بڑی محبت سے سنا بڑے توجہ سے بڑے غور سے بڑے فکر سے انہوں نے اسے سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سننا یا جن لوگوں نے چند منٹوں کے لیے سنتے تھے آدھ گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا بھی سننا قبول و منظور فرمائے اور ان کے لیے بھی اس وقت کو جو ہم نے صرف کیا اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے ہمارے جماعتی دوست ہیں ان کی اہلیہ کی ان کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ بچی ہے بیمار ہے جی یہ مڈ سے جی تو آپ سے درخواست کی جا رہی ہے جتنے آپ جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں کہ یہ جو دوست ہے ان کی بیٹی جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں گے اللہ سے صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارے بڑے مخلص جماعتی ساتھی ہیں غلام مصطفیٰ صاحب پچیس چک چوکی بھاگٹ کے ساتھ ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت جنازہ تھا انہوں نے مجھے جنازے کے لیے کہا لیکن کاری اسمت اللہ صاحب دوسرے حضرات جائیں گے جنازے پہ تو ان کی والدہ اس کے لیے بھی میں تمام آ سے اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے قصوروں سے درگزر فرمائے اور اللہ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گل محمد صاحب خواجہ عبداللہ اللہ صاحب محمد احمد صاحب خواجہ یہ خصوصی طور پہ ہمیں سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ حسین بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے دعا کر دیں گھر میں کچھ بیماری ہے تو ان کے لیے بھی سارے حضرات دعا کریں گے جی ف آبا اکثر اللہ سے اللہ کفورا یعنی اکثر لوگوں نے انکار کیا یعنی ماننا چاہیے تھا مانا نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ناشکری کی بجائے شکر کرنے کے بجائے ماننے کے انہوں نے نہ مانا اگر ایک بندہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کیا توبہ کرنی چاہیے یا فدیہ دینا ہوگا نہیں جی فدیہ اس کا نہیں ہے بلکہ ہر بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے مجھے بھی مانگنی چاہیے میں تو مانگتا ہوں آپ بھی مانگے جتنے ہمارے مواحد دوست ہیں ساتھی ہیں سب دعا مانگا کرو کہ جو شرک یا بدت ہم نے دانستہ کی یا نادانستہ کی جو بھی شرک کا کام یا بدت کا کام جان کے یا لا علمی میں ہم سے ہو گیا ہے یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے سب سے معافی مانگ تو یہ آپ بھی توبہ کریں اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لی جائے تو میں معاف کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ مشرق کا زبیہ کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے اور بقول آپ کے وہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے حکم میں اہل کتاب کے حکم میں اور ان پر اہل کتاب والے آکام لاگو ہوں گے اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ان کا زبیہ کھانے سے اعتراض کیوں کیا جائے کیونکہ قرآن نے اسے حلال کہا ہے کچھ علماء انہیں اہل کتاب کے زمرے میں شامل نہیں کرتے فتویٰ یہی ہے کہ وہ اہل کتاب کے حکم میں شامل ہیں وہ جانور ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو ان کا زبیہ حلال ہوگا مسئلہ یہ ہے فتوا یہ ہے لیکن تکوا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ شرک کرتے ہیں میں نہیں کھاتا تو تکوے کی بنا پر وہ پرہیز کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہے جی نبی اکرم وسلم پر جادو ہوا تفصیل بتا دیں ایسا جادو جس سے آپ کا زین معاف ہو جائے وہی میں غلطی لگ جائے ایسے کسی جادو کا تصور نبی پاک پر کرنا ٹھیک نہیں ہے جی یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے جادو کا کچھ اثر آپ پر ہوا بخاری میں اس کی روایات موجود ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا تو کوئی گمراہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر فتوا لگا دیا جائے گمرائی کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جادو آپ پر نہیں ہوا میں نہیں مانتا ٹھیک ہے اس کا اپنا نظریہ ہے اگر کوئی بندہ رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے اور بیوی بی کو سسرال بھی نہیں جانے دیتا تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں جی قرآن نے مومنوں کی جہاں صفات کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا کہ وہ سلا ریمی کرتے اور جہاں فاسکوں کی صفات کا ذکر کیا وہاں فرمایا وہ قطع ریمی کرتے تو سلا ریمی کرنی چاہیے برادری کے درمیان برادری کو جوڑنا چاہیے وہ بندے کی یہ روش کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائے اور بیوی کو سسرال میں تک نہ جانے دے یہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اسے قرآن کی ایتوں کے ذریعے اور نبی پاک کے فرامین کے ذریعے ان کو سمجھانا چاہیے جی شیطان جنت میں کیسے چلا گیا کافر تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو کس نے کہا بھی شیطان جنت میں گیا تھا قرآن کہتا ہے اس نے وسوسہ ڈالا تو وسوسہ تو وہ کہیں سے ڈال سکتا ہے کہیں بھی ہو تو وہاں سے وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ جنت میں نہیں گیا جی عبد المالک آہیر پکھر سے یہ سلام پیش کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا ہاں جی نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کیا لیکن باوجو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ نہیں سکا حکومت کی مصروفیات ہوتی ہیں سلطنت کی ان کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا اس نے ایمان قبول کیا جب اس کا انتقال ہوا تو آپ کو بذریعہ وئی اطلاع دی گئی اور آپ کے اور اس کی چارپائی کے درمیان سارے پردے ہٹا کر اس کی چارپائی کو آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا جسے آپ لوگ کہتے ہیں غائبانہ جنازہ بھیا یہ بانہ جنازہ تھا اور وہ کہتے ہیں غائبانہ جنازہ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں وہ جو ستر صحابی دھوکے سے لے کے گئے تھے اور سب کو جا کے شہید کر دیا تھا ان کا غائےبانہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا ان کا بھی پڑھانا چاہیے تھا نا وہ تو صحابی تھے آپ کے اور مظلوم شہید ہوئے ان کا تو نہیں پڑھایا نجاشی کا پڑھایا تو معلوم ہوتا ہے یہ مو ہے وہ غائبانہ نہیں تھا اللہ نے مو جز اس کی چارپائی کو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا نبی کی چار بیٹیاں تھیں شیعہ کی کسی کتاب کا حوالہ بتا دیں اصول کافی میں ہے جو سب سے معتبر کتاب ہے اہل تشیو کی اس کا نام ہے الکافی جس میں اصول بیان ہوئے اس کو اصول کافی کہتے اور جس میں فروات بیان ہوئے اس کو فرو کافی کہتے یہ محمد ابن یاقوب کلینی نے لکھی اور اہل تشیوں کے ہاں جو بارویں امام کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ عراق کے ایک غار میں ہیں جس غار کا نام ہے سرہ من را جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا تو یہ جو غیوبت کا زمانہ ہے اس کو دو حصوں میں وہ تقسیم کرتے ایک حصہ وہ تھا جب کچھ لوگوں کی بارویں امام سے ملاقات ہوتی تھی پھر ایسی غیوبت کا زمانہ آیا کہ ملاقاتیں بند ہو گئیں اب کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا تو محمد ابن یاقوب کولینی وہ آدمی ہیں جو بارہویں امام کو غار میں جا کے ملا کرتا تھا تو اس نے جب کتاب لکھی یہ حدیث کی تو یہ بارہویں امام کے پاس لے کے گیا انہیں دی انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس کے ٹائٹل پہ لکھا حاضا کافن یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا کافی کافی اس میں یہ روایت موجود ہے اللہ میری بیوی خدیجہ پر رحمتیں اتارے جس کے وطن سے اللہ نے مجھے چار بیٹیاں عطا کی یہ اصول کافی میں توفت العوام ایک ایسی کتاب ہے اہل تشیعوں کی جو شیعہ کے ہر گھر میں موجود جیسے ہمارے ہاں بشتی زیور اب تو بشتی زیور نہیں نہ ہوتا لوگوں کے گھروں میں کوئی زمانہ تھا ہر گھر میں بشتی زیور ہوتا تھا بچیاں پڑھتی تھی اس کو تو توفت العوام اس کا نام ہے اس توفت العوام میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے اللہ عمل علی رکیا بنت بنتے محمد اللہ صل سلح اللہ ام کلسوم بنتے محمد الہ رحمت نازل کر رقیہ پر جو محمد کی بیٹی ہے اور رحمت نازل کر ام کلسوم پر جو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرے اور کچھ کرسی پر تو جائز کیا ہے نہیں کرسی پہ بھی بیٹھ کے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کرے تو کر سکتا ہے کوئی اجر میں فرق نہیں ہوگا ہاں اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی لوگ ایک ہی جگہ پہ زمین پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور کوئی کرسی پہ چڑھ کے کر رہا ہے تو یہ بظاہر ادب کے اور احترام کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے عبد الغفار کوٹ سے مجھے سلام کر رہے ہیں وعلیکم السلام اللہ ان سب پر راضی ہو اور اللہ ان کی سائی کو قبول فرمائے استاد جی آپ اپنی طالب علمی کے زمانے کے کچھ واقعات سنا دیں طالب علمی کے زمانے کے واقعات کیا سنانے ہیں طالب علمی کا زمانہ بس طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے وہ بندہ لاکھ کوشش کرے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا جب بندے کو کسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کمائیں گے کوئی کھائیں گے ہم تو بس وہ زمانہ گزر گیا یہ مرزا شاہد اقبال ہمارے عزیز ہیں یہ اس ختم قرآن پر سلام مبارکباد پیش کر رہے ہیں تمام دوستوں کو حافظ مزر صاحب ہیں یہ غالباً پینٹ دادر خان کے علاقے کے ہمارے ساتھی ہیں یہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں سعودی عرب سے ایک بھائی انہوں نے سلام پیش کیا جی یوسف زئی اسلام آباد سے شیران گل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کی جائے عبد الروف صاحب یہ اپنے والدین کے لیے اور بھائی کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں سعودی عرب سے کیا لکھا ہے جی الجاسی الجاسی اچھا یہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس پر یہ اباسی یہ بھی سلام پیشکش سید ولی شاہ یہ فرماتے ہیں میرے والدین کافی عرصہ سے بیمار ہیں یہ سید ولی شاہ صاحب کے والدین کے لیے تمام آ جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں بیٹھے ہیں وہ دعا کریں گے جی اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ اولاد پر دیر تک اللہ قائم و دائم رکھے کل انشاءاللہ اللہ دس بجے کل دس بجے اختتامی تقریب ہوگی جی آن لائن دور تفسیر القرآن کی آن لائن نشر ہوگی ٹھیک دس بجے یہ تقریب شروع ہو جائے گی جس میں تلاوت ہوگی نعت ہوگی اور مولانا عبد الکریم صاحب آخری صورتوں کی تفسیر پڑھائیں گے اور اس کے بعد آخر میں میں, میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کل ان اللہ بدھ کے دن چھبیس رمضان صبح دس بجے دورہ تفسیر القرآن جامعہ عربیہ ضیاء العلوم سرگودا پنجاب پاکستان اس کی آخری تقریب جامعہ مسجد معاویہ میں انشاءاللہ شاء منعقد ہوگی آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام علا سل امبیا اب المرسلیم ولا علی و اسحاب ہی اجمعین ربنا آتنا فنیا حسنا و فلاخرت حسن وک نازا بنار اللہ یا ارحم راہمین ارحم عالین یا, یا بے رحماتے کا نستگیس بے رحمات کا یا اللہ یہ تفسیر قرآن کی کلاس جو ہم نے لگائی اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا یا اللہ تو اس عمل کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہم نے محض تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے یہ کام کیا ہے یا اللہ ہمیں اس کے اجر سے مالا مال فرما دیں یا اللہ جن آباب نے یہاں ہمارے سامنے چند لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور دنیا کے جس خطے میں بھی آباب نے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے اس قرآن کو پڑھا یا کچھ حصہ سنا یا اللہ ان کا سننا پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما یا اللہ ان کا یہ عمل اپنے دربار میں قبول و منظور فرما ہمارے یہ بچے جنہوں نے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس کو نشر کیا ہمارے شاگرد بھی ہیں عزیز بھی ہیں نجیب نجیب صاحب دوسرے ان کے بھائی دوست انہوں نے بڑی محنت کی بڑی محنت کی یعنی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور یہ جو آپ تک بذریعہ فیس بک یا یوٹیوب یہ دورہ تفسیر پہنچا ہے یہ سب ان بچوں کی محنت ہے انہوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے ان کے لیے سب آباب دعا کریں اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں تا فرمائے یہ طالب علم میں اللہ انہیں عملی زندگی میں علم کے میدان میں اللہ انہیں کامیابیوں سے ہم کنار فرما دے اور یہ جو انہوں نے محنت کی ہے ماض اللہ کی رضا کے لیے ماض اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول و منظور فرما لے یہ جو وائرس ہے،, ہے یا اس کا ایک پروپگنڈا ہے پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے پوری دنیا ڈری ہوئی ہے تعلیمی ادارے بند ہیں مدارس بند ہیں مسجدوں میں پابندیاں ہیں یا اللہ اس وبا سے اس آزمائش سے اس عذاب سے یا اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دے یا اللہ پہلے جیسے حالات ملنا جلنا رہنا کھانا پینا درس تدریس تعلیم جلسے اجتماعات کلاسیں یا اللہ پھر سے وہ رون کے جاری فرما دے یا اللہ پھر سے وہ رون کے جاری فرما دے جتنے بھی بیمار ہیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ لا اجلا تا فرما دے جتنے آباپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے مانسیرہ میں مولانا شاہ عبد العزیز صاحب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور کئی آباب اس دنیا سے چلے گئے اے ہمارے سمڑیال میں مولانا یا, یا مارت ان کا پرسوں انتقال ہوا بڑے ہمارے ساتھی تھے مولانا عبد الکریم صاحب کے کلاس فیلو تھے سمڑیال میں پہلے وہ حافظ آباد میں رہا کرتے تھے پھر ہجرت کر کے سمبریال چلے گئے مولانا یا, یا مارت ان کا انتقال ہوا ان کے علاوہ جتنے لوگ اللہ کے پاس مومن مسلمان پہنچ گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ سب کی مغفرت فرما دے اللہ, سب فرما دے اللہ ہم سب کا خاتمہ بل فرمائے یہ جو ہمارے بچے عزیز اعتقاف میں بیٹھے ہیں معاویہ مسجد میں یا جہاں جہاں بھی لوگ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کا یہ عمل قبول و منظور فرمائے اللہ ان کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے درجہ قبولیت اللہ عطا فرما دے وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد ولا علی و صحابی اجمئی نامین بے رحماتے فیصل پائی ہیں یا سر یا سر میرا موبائل کا